شیخ محترم شیخ مختار حافظ اللہ نے تمیدی کریمات ماشاء اللہ کہہ دیے ہیں بلکہ انہوں نے ان اسباب کا تذکرہ کر دیا ہے جو پہلے دورہ میں ذکر ہو چکے ہیں میرا خیال تھا کہ شاید میں انہیں مختصر طور پہ دہراتا لیکن انہوں نے ان اسباب کا تذکرہ کر دیا ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ اسباب اب آپ کو یاد ہو چکے ہوں گے کم از کم یعنی سبب پہلا کون سا ہے دوسرا کون سا ہے تیسرا کون سا ہے چوتھا کون سا ہے پانچواں کون سا یہ تو آپ جانتے ہوں گے تو کون سا بھائی بتائے گا پانچواں سبب کون سا ہے جی جلدی سے ذرا ان میں ٹائم ضائع نہیں کرنا ہم نے جی پانچواں یہ ہے کہ حدیث بھول گئے ہاں پانچواں سبب یہ ہے کہ حدیث جی بھول گئے حدیث ان تک پہنچ گئی لیکن پہنچنے کے بعد وہ بھول گئے پہلا سباب کون سا ہے کہ حدیث سرے سے ان تک پہنچی نہیں جی دوسرا سبب جی یہ بھائی جی جی نہیں ابھی اس نمبر نہیں جی ان تک وہ جو حدیث پہنچی ہے کسی صحیح صد سے نہیں پہنچی سنت سے نہیں پہنچی پہلے نمبر پہ پہنچی نہیں ہے پہلا سبب یہ ہے دوسرا یہ پہنچی ہے لیکن صنعت جو ہے وہ صحیح نہیں ہے جو ان تک پہنچی ہے تیسرے نمبر پہ تیسرا سبب کون سا ہے جی سنت سے ہاں پہلے یہ تھا کہ یہ سند وہی ضعیف ہونے میں ان کا دوسروں سے اختلاف ہے وہ ضعیف سمتے ہیں دوسرے صحیح سمتے ہیں کتنے سب ہو گئے تین چوتھے نمبر پہ جی پیچھے سے آپ کو ہی صاحب چوتھے نمبر پہ جی ہاں ان کے ہاں کو مخصوص شروط ہیں خبر واحد کے بارے میں عادل حافظ راوی جب خبر واحد لے کر آتا ہے تو اسے قبول کرنے کے بارے میں انہوں نے کچھ شرائط یعنی کہ لاگو کر رکھی ہیں وہ شرائط جو ہیں جب نہیں پائی جائیں گی تو اس حدیث کو وہ نہیں مانتے تو اس وجہ سے اس حدیث کو پھر وہ ترک کر دیتے ہیں اور چھٹا سب یہ کون سا تھا चारे چوتھا تھا ہاں جی پانچواں جی ہاں حدیث پہنچی بھول گئے اور چھٹا جی حدیث کی غلطی نہیں ہوئی حدیث کا مفہوم سمجھ ہی نہیں سکے جو الفاظ حدیث میں استعمال ہو ہوئے ہیں جی حدیث میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ اس قسم کے ہیں کہ وہ اس حدیث کا مفہوم نہیں سمجھ سکے مفہوم سمجھنے سے قاصر رہے یہ ہے چھٹا سبب اب ہم آتے ہیں ساتویں سبب کی طرف جی ہاں کون سا بھائی پڑے گا پہلے یہ تھوڑا سا خلاصہ میں ذکر کر دوں ساتویں سبب کا اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا آپ ضیاع کر چکے یا وہ آدھا کروایا تھا پورا پھر بھی اگر وہ آپ ضائع کر چکے ہیں تو جو کچھ آپ نے لکھا تھا وہ کہاں گیا پھر جی ہاں چلیں گے بھائی پہلے دورہ میرا کنسفا میرے پاس موجود ہے اس میں میں نے ڈیٹ لگا دی ہے کہ یہاں تک ہم لوگوں نے پڑھ چکا ہے ہم لوگوں نے پڑھ لیا دیکھیے آپ لوگوں کہاں ہیں چلے میرے بھائی ساتواں سبب یہ ہے میرے بھائی ساتواں سبب یہ ہے کہ امام صاحب یہ سمتے ہیں کہ حدیث کا جو محوم رتوجہ میری جانب کتاب کی طرف دیکھیں گے بعد میں حدیث کا جو مفہوم اور مدرول اخذ کیا جا رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے چھٹے میں یہ تھا کہ وہ سمجھ نہیں سکے ساتویں میں یہ ہے کہ انہیں اس مفہوم سے اختلاف ہے کیوں؟ کیوں اختلاف ہے وجہ کیا ہے سبب کیا ہے ان کے ہاں کچھ ایسے اصول ہیں جن اصولوں کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ حدیث کا یہ مفہوم نہیں ہے یہ مدرول نہیں ہے اس سے یہ مسئلہ اخذ کرنا درست نہیں ہے کیوں؟ سبب کیا بتایا بھی میں نے بتائیے ذرا کہ ان کے ہاں کچھ اصول ہیں ان کے ہاں کے یہاں کچھ اصول ہیں جو دوسروں سے مختلف ہیں یہ لفظ پہلے بھی ہم نے استعمال کیا ہے لیکن پہلے کہاں استعمال کیا ہے حدیث کو صحیح ضعیف کہنے میں پہلے ہم نے استعمال کیا ہے تیسرا سبب کیا ہے کہ حدیث ان تک پہنچی ہے لیکن اسے صحیح نہیں مانتے کیوں کیوں ان کے ہاں کچھ ایسے اصول ہیں جن کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے صحیح نہیں ہے یہ ضعیف ہے اور اب یہاں پہ بات سند کی نہیں ہو رہی اب اب بات متن کی ہو رہی ہے سند صحیح ہے لیکن ایسے اصول ہیں جن اصولوں کی وجہ سے اس حدیث سے یہ مسئلہ اخذ کرنا جو اخذ کیا جا رہا ہے اس سے ان کے خلاف ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ اس حدیث سے اخذ کرنا درست نہیں ہے تو وجہ کیا بنی پھر بتائیے ذرا ان کے ہاں کچھ اصول ہیں وہ اصول جو ہے وہ سبب ہیں ان کے ہم کچھ اصول ہیں جو دوسروں سے مختلف ہیں جمہور سے الگ ہیں ان کے اصول اب ان کا اصول جو ہے اس اصول کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ مسئلہ عقد کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ اس میں بہت سی چیزیں ہیں تو مثالیں ساتھ ساتھ آئیں گی تو کون سا پڑھیں گے ذرا جی پڑھیے جی حدیث کا ساتواں سفر حدیث پر عمل بعض دفعہ اس لیے بھی نہیں کیا جاتا کہ راوی یا محدث یہ راوی یا محدث کے لفظ جو یہ مترجم استعمال کرتے ہیں یہ بہت ہی عجیب ہے ہماری گفتگو ہو رہی امام کے بارے میں راوی کے بارے میں یا محدث کے بارے میں بات نہیں ہو رہی اماموں کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ پتا نہیں لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں بر حدیث پر عمل بعض دفعہ اس لیے بھی نہیں کیا جاتا کہ امام یہ سمتا ہے حدیث پر عمل بعض دفعہ اس لیے بھی نہیں کیا جاتا کہ امام یہ سمجھتا ہے کہ سیرے سے کی نہیں اچھا اب یہاں پہ یہ الفاظ جو انہوں نے لکھے ہیں اگر یہیں آپ لینا چاہیں تو یہیں لے لیں ورنہ جو میں نے لکھے ہیں وہ لینا چاہیں تو کوئی لکھنا چاہے تو لکھ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ امام یہ سمتا ہے یہ تو موجود ہے امام یہ سمتا ہے اس کے بعد کہ حدیث سے جو مفہوم و مدلول اخذ کیا جا رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے حدیث سے جو مفہوم و مزرول اخط کیا جا رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے جی اب اب یہ خود امام تیمیہ راہ اللہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ساتویں اور چھٹے سبب میں فرق کیا ہے یہ کون بتانا چاہ رہے ہیں خود امام تیمیہ رحمہ اللہ جی پڑھیے اس سبب اور پہلے بیان کیے گئے سبب کے مابین یہ فرق و امتیاز پایا جاتا ہے کہ پہلے بیان کیے گئے سبب میں حدیث کا راوی یہ سمجھتا ہے کہ جو ہم ابھی کرتے ہیں پڑھ لیں آپ جی <تصفح> جو حدیث اس نے روایت کی ہے وہ مسئلہ زیر بحث پر دلالی کرتے <تصفح> جبکہ موکر ذکر میں راوی یا امام کے نزدیک حدیث سے اس مسئلے پر استدلال کی کیا جا سکتا مگر وہ استدلال اس کے نزدیک درست نہیں ہوتا اس لیے کہ اس کے یہاں جو مسئلہ اصول و ضوابط مسلمہ اصول و ضوابط پائے جاتے ہیں وہ اس استدلال کی تردید کرتے ہیں دوسری بات ہے کہ امام یا راوی کا یہ قول فریقے ثواب ہو ہو یا غلط ہو یا غلط چلیں دیکھیے جی دی اس سبب اور پہلے بیان کیے گئے سبب کے مابین یہ فرق و امتیاز پایا جاتا ہے کہ پہلے بیان کیے گئے سبب میں آگے یہ ان کے لکھنے جو میں کہہ رہا ہوں پہلے بیان کیے گئے سبب میں امام حدیث کا مفہوم سمجھنے سے قاصر رہا امام حدیث کا مفہوم سمجھنے سے قاصر رہا یہ لکھ لی ہے آپ نے امام حدیث کا مفہوم سمنے سے قاصر رہا یہ لکھ لیا ہے چلیں اب جو اس کے نیچے ہے وہ آپ اگر کاٹنا چاہیں کاٹ دیں جیسے مرضی کریں آگے ہے جب کے اب جب کے یہ موجود ہے کتاب میں جب کے مؤخر ذکر میں مؤخر ذکر کا مطلب کیا ہوتا ہے کا ذکر کیا ہے نہیں نہیں مؤخر موخر موخر یہ جو یہ جو ابھی سبب ہے موخر ذکر جس کا ابھی تذکرہ ہو رہا ہے پہلا کون سا تھا چھٹا اور ابھی کون سا ہے ساتواں تو کہتے ہیں جبکہ مؤخر ذکر میں یہ راوی کاٹ دیں امام رہنے دیں امام حدیث کا مفہوم سمجھ گیا ہے جبکہ مخر الزکر میں امام حدیث کا مفہوم سمجھ گیا ہے یہ لکھ لی آپ نے جبکہ موخر ذکر میں امام حدیث کا مفہوم سمجھ گیا ہے مگر وہ مفہوم اس کے نزدیک درست نہیں ہوتا وہ استدلال موجود ہے کتاب میں اتنی بات مگر وہ استدلال اس کے نزدیک درست نہیں ہوتا استدلال کے اوپر آپ مفہوم بھی لکھنا چاہیں تو ایک ہی بات ہے اب, اب عبارت کچھ یوں بنی ہے دیکھیے اس سبب اور پہلے بیان کیے گئے سبب کے مابین یہ فرق و امتیاز پایا جاتا ہے کہ پہلے بیان کیے گئے سبب میں امام حدیث کا مفہوم سمجھنے سے قاصر رہا جبکہ مؤخر وہ میں امام حدیث کا مفہوم سمجھ گیا ہے مگر وہ مفہوم اس کے نزدیک درست نہیں ہوتا مگر وہ مفہوم اس کے نزدیک درست نہیں ہے پہلے میں وہ سمجھ نہیں سکا اور دوسرے میں سمجھ گیا ہے اچھی طرح اسے یقین ہے لیکن وہ اس سے یعنی اس کا قائل نہیں ہے وہ سمجھتا ہے کہ درست نہیں ہے کیوں؟ یہ آ رہا آگے اس لیے کہ یہ موجودہ کتاب میں اس لیے کہ اس کے یہاں جو اصول و ضوابط یہ جو لفظ لکھا ہوا نا مسلمہ اس کو اچھی طرح کاٹ دیں یہ بالکل غلط ہے بھی مسلمہ ہوں تو اور کیا چاہیے یہ ان کے الگ سے ان کے اصول و ضوابط ہیں ٹھیک ہے یہ مسلمہ کا لفظ مترجم نے اپنی طرح سے دکھا اور بالکل یہاں یہ اس کا کوئی جگہ نہیں ہے اس لیے کہ اس کے یہاں جو اصول و ضوابط پائے جاتے ہیں وہ اس استدلال کی تردید کرتے ہیں جی میرے بھائی یہ فرق کون بتائے گا آپ جی اسماعیل بھائی خیر چھٹے اور ساتے میں کیا سبب رہا کیا فرق رہا جی اب ہمارے ساتھ نہیں تھے نسر اللہ بھائی شیخ, پہلے سبب میں تو یہ تھا کہ وہ سمجھ نہیں سکے ٹھیک ہے اس میں یہ کہ وہ سمجھ گئے ہیں جی لیکن ان کے ہاں جو اصول و ضوابط ہے ان کے مطابق وہ کچھ نہیں آ رہے ہیں وہ ان کے مدلول جو ہے وہ درست نہیں بن رہا چلے اب ہم پڑھتے ہیں اچھا وہ کہتے ہیں اے ابن رحمہ اللہ یہ دوسری بات ہے کہ امام کی اصول و ضوابط کرینے حق و ثواب ہوں یا غلط ہوں اب پہلے کیا کہہ رہے تھے مسلمہ ہیں مسلمہ کا لفظ نہیں ججتا نا جی ہاں چلے آگے آگے انہوں نے لکھا ہے آگے کیا لکھا پڑ گئی جی جی <خصی> حدیث روایت <خصی> لکھنے والا نہیں نہیں اس سے پہلے ذیل دل اصول و ثوابت اسی سبب کے ذیل میں آتے ہیں हा. حدیث پہلا حدیث روایت کرنے والا اس بات کا قائم ہو کہ وہ عام جس سے باعث کے مخصوص کو کیا گیا ہو خود جلد حدیث روایت کرنے والا اس کی چیز پہ لکھ لیں امام امام اس بات کا قائل ہو کہ وہ عام جس سے بعض کو مخصوص کیا گیا ہے وہ حجت نہیں یہاں <K �sem> علماء کرام یہ بات سمجھانے کے لیے مثال دیتے ہیں اللہ وہ ہے کا مجھ سے آپ نے نہیں کو دیا وہیں رکھ چلے میرے بھائی اتنی دیر تک ہم دیکھتے ہیں عام کیا ہوتا ہے میرے بھائی یعنی کہ عام جو ہوتا ہے یعنی کہ قرآن و حدیث میں ایسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جس میں بہت سی چیزیں شامل ہیں جیسے من کا لفظ ہے من کا ترجمہ کیا ہوتا ہے مثلا لا فلاطا لملم یقرا بفاطر کتاب لا فلاطا نماز نہیں ہے اس کی جو نہ پڑھے کیا نہ پڑھے جو من من کے لفت آیا ہے یہ یہاں پہ امام کے لیے ہے کہ مقتدی کے لیے ہے کہ سب کے لیے ہے یہ بتانا چاہتا ہوں من یہاں سب کے لیے ہے من کے لفت میں نہ اس کا تجمہ امام ہے نہ مقتدی ہے سب ہے اس میں جو بھی نماز پڑھ رہا ہے لمن لم یقرا ففاط کتاب کہ جو بھی سرح فاتحہ نہ پڑے اس کی نماز نہیں ہے یہ ہو گیا من ایسے ہی ماں کا لفظ ہوتا ہے وہ بھی عموم کے لیے آتا ہے لیکن کئی دفعہ شریعت جو ہے عام لفظ بول کے بعد میں اس کو خاص کر دیتی ہے بعد میں کیا کر دیتی ہے خاص کر دیتی ہے اب خاص اگر کوئی لفظ ہو گیا اب اس کی حیثیت کیا رہی اس کی مثال میں قرآن پات سے آپ کو ذرا دینا چاہوں گا اللہ تعالی نے چوتھے پارے کے آخر میں بیان کیا ہے حرمت علیکم امہاتکم کہ تم پہ تمہاری مائیں حرام ہیں کیا مطلب ان سے آپ نکاح نہیں کر سکتے اپنی خالہ سے نکاح نہیں کر سکتے پھوپری سے نکاح نہیں کر سکتے بانجی سے نکاح نہیں کر سکتے بتیجی سے نکاح نہیں کر سکتے کافی رشتے بتانے کے بعد اللہ نے کہا وہ اہل ماور یہ ایتمی لکھنا چاہتا ہوں کرم آ گیا ہے نہیں اللہ حافظ دیکھ شیخ میں وہ احیلم ابر ادال دیکھیے شیخ لکھ رہے ہیں چلیے اللہ کا میلہ کیا ہے حلال ہیں لکم تمہارے لیے ماں ورا ازالکم جو ان کے علاوہ ہیں کن کے علاوہ جن کا ذکر اللہ نے کیا ہے اب لفظ یہاں پہ عام لفظ کون ہے کون سا ہے یہاں پہ عام لفظ ماں ماں ما. یہ لفظ عام ہے یہ تمہارے لیے وہ رشتے حلال ہیں وہ عورتیں حلال ہیں ماں ورا ازالحم جو ان کے علاوہ ہیں کن کے علاوہ جن کا بھی تذکرہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر کیا اور اس کے بعد کہا کہ ان کے علاوہ سب حلال ہیں اب کیا ہوا اب نبی علیہ السلاط اسلام کی حدیث آئی اور حدیث میں کچھ اور حصے بھی بتایا گیا جو کہ حرام ہیں کون سے آپ کی جو بیگم ہے اس کی بہن جو ہے وہ حرام ہے اور اس سے بڑھ کر آپ کی جو بیگم ہے اس کی بتیجی آپ کی بیگم کی بھانجی یہ بھی کیا ہے یہ بھی حرام ہے تو اب یہ ماں جو ہے یہ عام جو لفظ تھا یہ اپنی جگہ پہ ہے کہ اس میں کچھ تخصیص پیدا ہو گئی ہے تخصیص, تخصیص پیدا ہو گئی ہے تخصیص ہونے کے بعد کیا اب بھی یہ الفاظ دلیل کے طور پہ استعمال ہوں گے یا اب یہ دلیل نہیں رہے حجت نہیں رہے کیونکہ اب اس میں ایک دفعہ تخصیص ہو گئی ہے تو اب یہ نہ ان میں خطرہ لگ رہا ہے ہمیں حجت ہے صحیح بات کیا ہے کہ حجت ہیں بالکل حجت ہیں جہاں جو تخصیص آئے گی وہ ہم مان لیں گے جتنی تخصیص آئے گی نبی لاتو شام اسی لیے تو آئے ہیں قرآن پاک بیان کرنے کے لیے تو جہاں پہ وہ تخصیص کریں گے وہ ہم مان لیں گے اور جہاں پہ آپ نے تخصیص نہیں کی وہ لفظ اپنی جگہ پہ قائم و دائم ہے اور دلیل کے طور پہ ہر جگہ استعمال ہوگا لیکن کوئی امام ایسا ہوتا ہے اس کا نظریہ عام علماء کرام سے مختلف کہتا ہے کہ نہیں جی اس میں ایک دفعہ تخصیص ہو گئی ہے نہیں اب یہ جو ہے نا یہ, یہ اپنی جگہ پہ حجت نہیں رہا تو اب ایسی اگر کوئی حدیث آئے گی تو وہ پھر وہ نہیں مانے گا جس میں تخصیص ہو گئی ہے وہ اس کو نہیں مانے گا تو یہ پڑھیے ذرا کی کی کی نے ہے خالہ آپ کی جو بیگم ہے سنیے ذرا آپ کی جو بیگم ہے میں نے کیا کہا کہ اس کی بانجی بانجی کہا نا تو آپ کی بیگم بانجی کی کیا لگے گی خالہ <سؤال> <سؤال> ہوگی نا وہی <سؤال> بات ایک ہی ہے ٹھیک ہے جو بات آپ کر رہے وہی بات ہے بات ایک ہی ہے کوئی مختلف نہیں ہے بات یہ جی, <سؤال> جی, جی, <سؤال> جی جی <سؤال> جی ہاں <حال> وہ ایک ساتھ جمع نہیں کر سکتے جی اب پڑھیے ذرا امام اس بات کا کہل ہو اب پڑھیے اس بارت کو جی ہاں اسی کو پھر پڑھیے امام روایت اس بات کا قائل <سؤال> اس کا مطلب ہے آپ نے اس کو کاٹا نہیں ہے ابھی تک روایت روایت کرنے والا نہیں اس سے ہمارا کوئی تلق نہیں امام امام اس پہ کیا ہے سمجھ نہیں آ رہا ہے امام اس بات کا قائل ہونے والا جی امام اس بات کا قائل ہو کہ وہ عام جس سے باعث کو مخصوص کیا گیا ہو ہاں تو اب اس وجہ سے وہ حدیث کو نہیں مانتا یعنی کہ حدیث کو تر کر دیتا ہم یہ تو نہیں کہتے نہیں مانتا تو حدیث کو ترک کر دیتا ہے آپ دلیل دیں گے اوکے کہ نہیں جی اس کی ایک دفعہ تقسیص ہوگی ہے بس اب اس دلیل کو آپ پیش نہ کریں اور دلیل لے کر آئیں تو یہ جو اصول و ضوابط ہوتے ہیں ان کی وجہ سے وہ یعنی کہ حدیث کو ترک کر دیتا ہے چلیے آگے دوسرا مفہوم مخالف دین حجت نہیں جی مفہوم مخالف دین میں حجت نہیں دیکھیے ایک حدیث آتی ہے فی الغنم ازکا بار بار شیک ہوگا یہ دیکھیے ذرا شیخ لکھنے لگے ہیں پھر غلم اسا اس کا کیا معنی ہے بکریوں غنم کا معنی کیا ہوتا ہے بکریاں اور اسما جی چرنے والی جو باہر جاتی ہیں جنگل میں صحرا میں وہاں سے اپنا چارا وغیرہ کھاتی ہیں اور پھر واپس آ جاتی ہیں تو آپ فرما رہے ہیں پھر فل... آپ نے یہ نہیں کہا کہ بکریوں میں زکاط ہے یہاں پہ کیا کہا ہے سنرے والی بحر... بکریوں میں زکاط ہے تو کیا کچھ ایسی بکریاں بھی ہوتی ہیں جو نہیں چلتی جن کا چارہ ہاں ان کے مقابل میں وہ بکریاں ہیں جن کو چارہ آپ ڈالتے ہیں یہ کون سی بکریاں ہیں جو باہر جا کے فری کا چارہ کھا رہی ہیں باہر جنگل صحرا میں یا سرکاری پڑا ہوا ہے زمین ویسے پڑی ہوئی ہے وہاں پہ, پہ پہاڑوں پہ کھا پی رہی ہیں ان میں آپ فرما رہے ہیں زکوت ہے تو اس کا دوسرا اس کا مفہوم کیا ہوا الٹ مفہوم مفہوم مخالف وہ کیا ہوا کہ جن کو آپ چارہ ڈالتے ہیں ان میں زکات نہیں ہے یہ اس کا کیا ہوا مفہوم مخالف ہوا اس کو کہتے ہیں مفہوم مخالف سمجھیں گے نہیں سمجھے آپ لوگ یہ مفہوم مخالف ہوا اچھا اب ہمارے پاس زکات کے بارے میں نبی وسلم کا فرمان ہے فی اربعین شاتن شاتن چالیس بکریوں میں ایک بکری زکاط ہے کسی کے پاس چالیس بکریاں ہیں تو اس کے اوپر زکوت کتنی ہوگی ایک بکری کتنی بکریوں کے اوپر زکات ہے تو اس حدیث میں کیا آپ نے بتایا کہ کون سی بکریوں کے اوپر زکاط ہے اس عدیش میں پتا چاہ چل چاہے وہ بکریاں باہر سے چارہ لینے والی ہوں یا آپ خرید کر ڈالتے ہوں یا جو بھی بکریاں ہیں جب بھی چالیس ہوں گی ان کے اوپر زکوات ہے ایسے ہی ہے عربائی نشاط انشاط ان میں عموم ہے کہ چالیس بکریاں ہوں گی تو ان میں ایک بکری زکوات ہے اب ہم نے اس کو خاص کرنا ہے کس کے ساتھ فیل الغ اسمتی اسزکات اس حدیث کے منطوق کے ساتھ یا مفہوم کے ساتھ مفہوم کے ساتھ منطوق کیا ہوتا ہے وہ جو بالکل نظر آ رہا ہے حدیث کے الفاظ میں موجود ہے وہ چیز اس کو کہتے ہیں منطوق اور مفہوم وہ ہوتا ہے جو آپ اخذ کر رہے ہیں جس کے بارے میں خاموشی ہے جب آپ کہہ رہے ہیں کہ چرنے والی بکریوں میں زکات ہے تو تذکرہ کس کا آیا ہے اسائما کا اسائما کا آیا ہے م... وہ جو جن کو آپ چارہ ڈالتے ہیں ان کا تذکرہ نہیں آیا وہ تو مفہوم ہے وہ ہم نے مفہوم لیا ہے خاموشی سے آپ نے ان کے بارے میں خاموشی اختیار کی ہے تو یہ مفوم ہے اور مفہوم مخالف ہے تو مفہوم مخالف سے ہمیں پتا چلا کہ فی شاتن کے چا... ہر چالیس بکریوں میں ایک بکری زکات ہے یہ ہر بکری کی بات نہیں ہو رہی کس بکری کی بات ہو رہی ہے چرنے والی بکریوں کی بات ہو رہی ہے اب یہ تو ہمارا خیال ہے نا کیونکہ ہم مانتے ہیں کس کو مفوم مخالف کو مخالف ہم مخالف کس کو مانتے ہیں مفہوم مخالف جیسے منطوق دلیل ہے ایسے ہی مفہوم بھی دلیل ہے مفہوم مخالفی دلیل ہے اب کچھ امام ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں جی مفوم کو ہم نہیں مانتے تو ان کے نزدیک پھر فی اربعین شاتن شاتن میں جو ہے وہ اس کیا کہیں گے وہ کہیں گے ہر بکری میں زکات ہے تو وہ پھر غم اسمتی زکوٰۃ کو نہیں مانیں گے اب آپ کہیں گے بھئی حدیث میں آیا ہے وہ کہیں گے بھائی حدیث میں یہ کہاں آیا کسی حدیث میں یہ بتاؤ لکھا ہوا آیا ہو کہ جس کا چارہ آپ خود خریدتے ہیں اس میں اس نہیں کس حدیث میں آیا ہے آپ یہ حدیث پیش کریں گے وہ کہیں گے یہ تو آپ مفوم پیش کر رہے ہیں مفوم کوئی حجت نہیں ہے تو مفہوم مخالف جو ہے جمہور کے نزدیک حجت ہے اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے جو ماننے والے ہیں ان کے ہاں حجت نہیں ہے ٹھیک ہے میرے بھائی تو یہ امید ہے کہ یہ مثال آپ سمجھ گیا ہوں گے اب پڑھیے ذرا اسی کو ہاں یہ اصول ہے کسی ایک امام کا اس اصول کی وجہ سے وہ کسی حدیث کو ترکر دیتے ہیں اس کی مثال کیا ہے اس حدیث کی آپ نے مثال ابھی تک لکھنی لکھ لینا یہ لکھ لی آپ نے یہ مثال آپ لکھ لینا فرغ غنم عسا امتی ہاں جی محمد اس کا مفہوم کیا ہے محمد بتاؤ ذرا اس عدیز کا کیا مفہوم ہے جی صفی صاحب آپ بتائیں گے کیا مفہوم ہے بلا مفہوم یہ ہے کہ یہاں ہے کہ چیرنے والی بکریوں میں زکا ہاں مفوم مفہوم مف... مف... مف... خالف کیا ہوا پالف یہ ہے یعنی جس کو ہم گھاس خرید کر ڈالتے ہیں ڈالیں گے خود سے جی ہاں ان میں اس نہیں ہے چلیں گے تیسرے نمبر پہ سبب کی بنا پر ایک منٹ ہوگی نا یہیں اتنی ان کے مخالف کو پہلے مسئلہ یہ ہوگا کیا آپ مفہوم مخالف کو دلیل مانتے ہیں کہ نہیں مانتے اگر دلیل مانتے ہیں وہ تو موجود ہے حدیث میں پھر پھر غرم اسمتی اس کا مفہم مخالف کیا ہے کہ جس کو آپ چارہ گھاس وغیرہ ڈالتے ہیں اس میں زکات نہیں ہے تو اس میں کسی کو شاید کوئی پریشانی ہو رہی ہو کہ اگر کسی کا فارم ہے اس میں بکریاں پار رکھی ہیں چارہ ڈالتا ہے تو کیا اس میں زکات نہیں ہوگی بالکل چارہ خود ڈالتا ہے تو بھی کرنی نہیں ہوگی چاہے چار سو ہوں ہزار ہوں हो हो हो تو हो है. ابھی है. آپ کہہ رہے تھے نہیں ہوگی اگر مخالف کا مارا جائے تو پھر نہیں ہوگی تو پھر آپ کیا کیا جائے pues جا ان کا ان کے کیا کیا جائے جی ہاں اس میں جانوروں والی زکات نہیں ہوگی اس میں تجارت والی زکات ہوگی اس کی زکات تجارت کے لحاظ سے ہوگی اگر اس کی یعنی کہ وہ بکریاں ایسی ہیں کہ جن کا پیسہ اس کے گھر کے لیے کافی ہے گھر میں ہی خرچ ہو جاتا ہے ساتھ ساتھ تو اس کے اوپر کوئی زکاط نہیں ہے لیکن اگر اس کے پیسے بچے ہوئے ہیں اور ایک سال ہو گیا ہے اور ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہیں تو وہ دوسری زکاعت اس کے اوپر لاگو ہوگی کس کا, کا حوالہ فی الغرم اس مرزکا بخاری شب کا حوالہ ہے جی, جی. تیسرے نمبر پہ جب کوئی عام کسی سبب کی بنا پر دیا گیا ہو تو وہ اس سبب تک محدود ہے جی اب میرے بھائیوں بہت سے احکام شریعت میں ایسے ہیں جو کسی سبب کے بعد نازل ہوئے کب نازل ہوئے کسی سبب کے بعد کوئی واقعہ ہوا کوئی مسئلہ پیدا ہوا تو ایت نازل ہو گئی کوئی مسئلہ ہوا تو نبی علیہ السلام نے کوئی حدیث بیان کر دی اب یہ جو حکم آیا ہے کسی سبب کے بعد آیا ہے کس کے بعد آیا ہے کسی سبب کے بعد اب کئی علماء کرام کا یہ موقف ہے کہ یہ جو حکم ہے یہ اسی آدمی کے لیے ہے جس کی وجہ سے یہ حکم آیا تھا دوسرے لوگوں کے لیے نہیں ہے جبکہ صحیح بات کیا ہے کہ وہ لفظ اگر عام ہے حکم میں الفاظ اگر آپ نے عموم کے استعمال کیے ہیں تو اس سب کے لیے اس کی مثال کیا ہے کا بن اجرا کیا نام لیا میں نے کا بن اجرا رضی اللہ تعالی عنہ یہ آپ علیہ حسلات و کے ساتھ تھے اور احرام کی حالت میں تھے آپ نے دیکھا کہ ان کے سر میں کافی سارے جوئے ہیں تو آپ نے پوچھا کا تکلیف محسوس کر رہے ہیں آپ کہنے کے کہ جی اللہ کا سو تکلیف محسوس کر رہا ہوں تو آپ نے کہا کہ اپنے سر کے بال آپ منڈوا دیں اور اس کی جگہ پہ کیا دیں فدیا دیں, دیں کیا دیں آپ فریا دیں اور اس بارے میں یہ ایت نازر ہوئی جو سورہ بکرا میں ہے پمن کان امین کو مریبن او بھی عدم مر راسی ففید یتم انسیام او صداقتن او نسخ <تصفح> <تصفح> <تصفح> کہ تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا اس کو کوئی تکلیف ہو تو وہ سر کے بال منڈوا سکتا ہے تو اسے فدیہ دینا ہوگا فدیہ کیا ہے اب تین, تین روزے رکھے یا چھ مسکنوں مسکن مسکن کو کھانا کھلائے اور مفرح یا ایک بکرا زیبہ کرے اب اگر آج کسی کے سارے میں جو ہوں وہ سر کے بال منڈوا دے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے یہ حدیث بخاری شریف کی ایت تو قرآن پاک کی ہے لیکن یہ حدیث کے کابل اجرا کی وجہ سے یہ ایت نازل ہوئی یہ بخاری شریف کی ہے اب اس کے لیے کیا حکم ہوگا اب جو جس امام صاحب کا یہ موقف ہوگا کہ اگر کسی سبب کی وجہ سے کوئی حکم نازل ہوا ہے تو اس آدمی کے ساتھ خاص ہے جس کے لیے نازل ہوا ہے تو پھر ان کے وہ تو نہیں مانے گا اس حدیث کو بیمار رہنے, دے گا. بیمار رہنے دے گا یا کچھ اور کرے گا یا کوئی بھی اس کا حل وہ نکالے گا بہرحال کچھ نہ کچھ تو لیکن بہرحال وہ اس حدیث کے اوپر عمل نہیں کرے گا وہ اس حدیث کے مطابق فتوا نہیں دے گا تو اس کی مثال آپ لکھنے آگے چھوٹا سا لکھنے حدیث کا بن عجرہ باقی تو آپ کو زبانی یاد ہوگی کیا لکھ لیں گے آپ حدیث کا بن اجرا شیخ میرے پوچھنے پیغیر کام نہیں چلے میں مجھے پوچھا شیخ ایسے کام نہیں چلنا ہی. یہ تھوڑا سا آج استفاع شیخ بہت ہی تنگ جگہ ہے تھوڑا سا تھوڑا سا آگے ہو جائے نا شخصیت کے دیکھیے کا آپ میرا گزرا ٹھیک ہے اور قرآن پاک کے لفظ کیا ہے فن کو مریض جو بھی تم اس کو بیمار کے، کے لفظ ہیں اس میں کوئی ایسی تخصیص نہیں ہے شرجی نمبر چار جی پڑھیے جو بھی ہاں دیکھئے میرے بھائی جب نبی علیہ علیم کس چیز کا آرڈر دیں تو اس آرڈر کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ اس آرڈر پہ عمل کرنا واجب ہے یا بہتر ہے جی واجب ہے عام طور پہ علماء اکرام کا یہی موقف ہے کہ جب آپ کو کوئی آرڈر ہو تو اس کے اوپر عمل کرنا واجب ہے الا یہ کہ آپ کو ایسا اشارہ دیں جس سے پتا چلے کہ بھئی یہ واجب نہیں ہے اب واجب نہیں ہے کہ مثال میں آپ دینا چاہوں گا کہ آپ مسئلہ سمجھ سکیں آپ سب حدیث جانتے ہوں گے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ صلو قبل مغرب مغرب کی نماز سے پہلے نماز پڑھو اور دوسری حدیث میں آیا کہ دو رختیں پڑھو پھر فرمایا مغرب کی نماز سے پہلے دو رختیں پڑھو تیسری بار فرمایا لمن شاء جو پڑھنا چاہے پڑھ لے جو نہ پڑھنا چاہے تو کوئی مسئلہ نہیں اب اس سے کیا معلوم ہوا کہ آپ کا آرڈر یہاں پہ اس حدیث میں وہ واجب ہے کہ مستحب ہے مستحب, مستحب, مستحب, مستحب, مستحب ہے تو یہ تو کرینا آ گیا نا لیکن جہاں پہ آپ ایسا کوئی اشارہ نہ دیں تو وہاں پہ آپ کا آرڈر اس کے اوپر عمل کرنا واجب ہوگا یا مستحب ہوگا واجب ہوگا لیکن کچھ ایما کے ایسے ہیں جو یہ سمتے ہیں کہ نہیں اصل یہ ہے قصول یہ ہے ضابطہ یہ ہے کہ جب آپ کا آرڈر آئے تو اس کے اوپر عمل کرنا بہتر ہے واجب نہیں ہے واجب تب کہیں گے جب اور دلیل ہمیں ملے گی اور اشارہ ملے گا واجب کا اشارہ ملنا چاہیے اور ہم تھوڑی دیر پہلے کیا کہہ رہے تھے واجب نہ ہونے کے لیے اشارہ ملنا چاہیے اگر اشارہ نہیں ملے گا تو ہم کیا کہیں گے واجب ہے ہر آرڈر آپ کا کیا ہے وجوب کے لیے ہے آپ کا ہر آڈر کیا ہے وجوب کے لیے ہے اس کے لیے نہیں ہے اللہ یہ کہ کوئی اشارہ مل جائے کوئی کرینہ مل جائے کوئی دلیل مل جائے جس سے پتا چلے کہ اس کے اوپر عمل کرنا واجب نہیں ہے لیکن کچھ علماء کرام کے یہاں اصول یہ ہے کہ آپ کا ہر آرڈر استحباب کے لیے ہے اللہ یہ کہ دلیل مل جائے کہ وہ وجوب کے لیے اب حدیث صاف صاف ہوگی اس میں آرڈر کے لفظ ہوں گے اور امام صاحب کہہ رہے ہوں گے یہ واجب نہیں ہے آپ ساتھ پکڑ کے بیٹھ جائیں گے بھی یہ کیا حدیث کو نہیں یہ مانگ رہے بھائی وہ حدیث کو مانتے ہیں لیکن وہ سمتے ہیں کہ آپ کا آرڈر یہاں پہ کس, کی، کس چیز کے لیے ہے اس سہباب کے لیے ہے اس لیے وہ اس کو واجب نہیں سمجھتے مثلا آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کل بھی امینک کیا ہے کل بھی امینک اپنے دائیں ہاتھ سے کھائیں اب یہ عام طور پہ علماء کرام کا یہی فتویٰ ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا کیا ہے واجب ہے لیکن کچھ علم کرام کا کہنا ہے کہ واجب نہیں ہے بہتر ہے تو یہ اس کے پیچھے کیا ہے کیا آپ کہیں گے کہ حدیث کو نہیں مانتے نہیں وہ حدیث کو مانتے ہیں لیکن ان کے ہاں اصول یہ ہے کہ آپ علیہ سات وسلام کا جو حکم ہے وہ استحباب کے لیے ہوتا ہے وجوب کے لیے نہیں ہوتا اور اس میں کیا کہا گیا تھا پڑھیے پھر نمبر چار امر کا سگا وجوب یا فوری تعمیل کا تقاضا متقادی نہیں ہوتا ہاں جی آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایو الناس ایو الناس ان اللہ قد فرض علیکم الحج فہجو پہجو حج کرو اب یہ کیا حج فوراً کرنا ضروری ہے یا آرام سے کر سکتے ہیں نہیں استطاعت کے بعد کی بات ہو رہی ہے استطاعت آپ کے پاس آ گئی سے پہلے تو کوئی بھی وادب نہیں کرے گا نا جب استطاعت آ گئی ہے اس کے بعد فوراً حد کرنا ضروری ہے یا دو سال کے بعد تین سال کے بعد چار سال کے بعد آپ کر سکتے ہیں ہاں تو اس مسئلے میں بھی اختلاف ہے اصول میں اب عام طور پہ یہی ہے کہ جب طاقت آ گئی ہے تو آپ فوراً کریں کیوں کیونکہ کیا فرماتے ہیں نبی علیہ صلام کہ جب کسی نے حج کرنا ہو فل یا چاہ وہ جلدی کرے بدو شریف کے الفاظ ہیں اور جناب عمر فلو کیا کہتے تھے کہ جو حج نہ کرے اور حد کیے بغیر فوت ہو جائے وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے وہ برابر ہے تو اگر اصول یہ ہوتا کہ فوراً عمل کرنا ضروری نہیں ہے تو پھر یہودی ان کا فتوا کیوں لگا رہے ہیں عیسائی ان کا فتوا کیوں لگا رہے ہیں بھئی اس نے کرنا تھا بھی وہ تو موت جلدی آ گئی اس کا قصور نہیں ہے لیکن اس سے پتا چلتا ہے کہ جب آپ پہ حج واجب ہو جائے تو اب آپ اس میں جلدی کریں اب آپ تاخیر نہ کریں لیکن کچھ اہم کرام ہیں ان کے ہاں یہ ہے کہ جو آپ کا آرڈر ہے اس کا تقاضہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ فوری عمل کریں تو اب وہ یہی فتوا دیں گے اب آپ کہیں گے نویس ہم کہہ رہے ہیں ہو رہی ہے فتوا دیں ابھی نہیں بعد میں حد کر لینا ان کے ہاں یہ اصول ہے مسئلہ اصول کا ہے جمہور کا اصول اور ہے ان کا اصول باقی لوگوں سے مختلف ہے یہ پڑھیے آپ دوبارہ ذرا جی ہاں یہ جنہوں نے یہ لکھنی ہے مثال وہ لکھنی مناسب قد عليكم الحجة فرضيكم مصرم جديد قرف هذا نہ کریں گے تو ظاہر ہے اس میں کیا چیک کر وہ تو بہت زیادہ اس میں تو ہو سکتی آ گئی نا جی ہاں شرین جی یہ ہو گئے نمبر چار یہ چار اصول ہیں اب دیکھیں نا مترجم صاحب نے کیا لکھا تھا ان کے ہاں مسلمہ اصول و ضوابط ہیں جبکہ ہم ہاں کیا دیکھ رہے ہیں کہ سارے اصول و ضوابط ان کے جو ہیں وہ غیر مسلمہ ہیں سارے غیر مسلمہ ہیں چلیں نمبر پانچ جی جو اسم محرف را کے اوپر شد ڈال لی محرف معرف نہیں پائے جاتا جی یہ بھی ان کا ایک اصول ہے کہ جو اسم معرف باللام ہو اس میں عموم نہیں پایا جاتا کیا ہے یہ دیکھیے مجھے دیکھیے اللہ حافظ اللہ الب اس کا کیا معنی ہے کون سے بھائی بتائیں گے اللہ نے اللہ نے بے, بے, بے حلال کر دی ہے کون سی بہ ہر یہ ہر کا معنی ہم نے کہاں سے لیا ال سے اللہ کو خیر کہتے یہ کہاں سے لیا ہم نے ال سے یہ ال سے ہم نے لیا ہے کہ ہر بے اللہ نے حلال کر دی ہے اللہ اور ایسے یہ دیکھیے یہاں پہ سارے کا معنی کیا ہے جو رہے میرے بھائی ہو چور چوری کرنے والا اور سارے کا چوری کرنے والی ہوا ایک دیا ماں ان کے ہاتھ کا ڈالو یہ کس چور کے گاڑنے ہیں پاکستان کا ہو یا انڈیا کا ہو کہاں کا ہو جی ہر چور یا کوئی کوئی ہر چور وہ الگ بات ہے کہ شریعت نے اس کے پھر احادیث میں اس کو سول داوت آئے ہیں یعنی کہ اے کون سا چور ہوگا جس کے ہاتھ کا ڈالے جائیں گے جو ایک ریال چوری کر رہے اس کا ہاتھ نہیں کاٹیں گے یہ ایسا نہ ہو کوئی گلخمی پیدا ہو جائے یہاں پہ اس لیے میں پھر سے وضاحت کر دوں کہ ہر چور کے ہاتھ نہیں کار ڈالے جائیں گے لیکن وہ جو شریعت نے اصول و ضوابط بتائے ہیں ان کے مطابق جو بھی چور ہوگا اس کے ہاتھ کا ڈالے جائیں گے تو یہ ہر کمانا ہم نے کہاں سے لیا ہل سے تو اسے پتہ اب کوئی امام صاحب ایسے ہوں گے جن کے ہاں یہ ہے کہ ال جو ہے وہ عموم کا معنی نہیں دیتا تو اب ان کا اصول ہی دوسروں سے مختلف ہے تو انہوں نے اس اصول کی وجہ سے کسی حدیث کو ترک کر دیا ہے تو آپ ان کے اوپر کوئی نہ لگائیں ان کو معذور سمجھیں یہی یہ ہماری کتاب کا موضوع ہے نا کہ ہم ان کو معذور سمجھیں گے انہوں نے ایک اصول اپنایا نیک نیتی سے اپنایا انہوں نے اپنی طرف سے نیک نیتی سے انہوں نے ایک اصول اپنایا اس اصول کے مطابق انہوں نے حدیث سے یہ سمجھا کہ یہ عموم کے لیے نہیں ہے تو اس وجہ سے اگر انہوں نے فتویٰ اس حدیث کے خلاف دے دیا ہے حدیث کو تر کر دیا ہے تو اس میں وہ معذور ہیں ہے کہ اگر حرام نہیں کر رہے چیز حرام ہے اگر میں نہیں کر وہ تو شاید دیکھیے علماء مائکرام کا بھی کافی علماء کرام کا ہی مسئلہ ہے یہی فتوا ہے جو جدہ جو جدہ نہیں ایک مثال ہے کہ آپ کا کسی نے آپ کے گھر میں کوئی خنجیر کا گوچ پڑا ہوا تھا وہ کسی نے چوری کر لیا اس کے اوپر ہاتھوں نہیں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا اور قاضی سزا دینا چاہے کوئی اور ہو. وہ قاضی کے اتحاد کے اوپر ہے وہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا لیکن اس کے اوپر ہاتھ کاٹ یہ مشکل ہے اس کے اوپر جی جی چلیں جی یہ شراب ہے آپ کے گھر میں پڑی ہوئی شراب ہے بلکہ اے آپ کو نیند کہیں نہ آ رہی ہو چھوٹی سی بات میں ذہن میں آئی ہے آپ کو بتا دوں کہ چند دن پہلے ہمارے ایک باعتماد دوست بتا رہے تھے کہ کہیں پہ کسی ایک عالم دین کا درس وغیرہ رکھا گیا تو ان کو جس ہوٹل میں رہائش دی گئی اس ہوٹل میں وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ شراب بھی رکھتے ہیں کئی ممالک میں ایسا ہے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ غیر انہوں نے دیکھا کہ کافی بوتلیں پڑی ہوئی ہیں شراب والی تو انہوں نے کہا کہ یہاں موقع ملا ہے اللہ کے دین پہ عمل کرنے کا انہوں نے بوتلیں پکڑیں اور باتھ روم میں وہ بہانی شروع کر دی اور وہ چلے گئے بعد میں انتظامیہ کو بل آ گیا تو وہ اب حیران ہے کہ بھائی شاہ انہوں نے پینے والے تو نہیں لگتے زہر ہے اور نہ اتنی بوتلیں پی سکتے ہیں اتنی زیادہ اور پی بھی لیتے تو ہمیں دورہ کیسے کرواتے درس کیسے دیتے مدوش ہو جاتے تو وہ حیران ہوئے جب دوبارہ انہیں بلایا تو حسن جان تو تھا ہی کہ پی تو نہیں ہوگی کہا پیشی دفعہ بل آیا تھا اس طرح کہتے کیوں بھئی؟ وہ شراب کی بوتلوں کا وہ آپ نے کیا, کیا تھا کیا ہوا تو تو کہ حرام مال جو ہے بہرحال اس کے اوپر ہاتھ نہیں کٹے گا جو جہاں تک میں جانتا ہوں جو کچھ میں نے علماء ایک سے سنا ہے ہمارے استاد نے بھی ہمیں پڑھایا تھا کے تھے جامعہ اسلامیہ میں انہوں نے یہی پڑھایا تھا کہ اس کے اوپر یعنی کہ یہ سزا نہیں ملے گی اس کو پر جی چلے اب جو اسم مور پہ نام ہو اس میں عموم نہیں پایا جاتا نمبر چھ کوئی اور صاحب آپ ذرا پڑھیں جی نصر اللہ بھائی پڑھیں ذرا جی افعال افعال منفیہ افعال منفیہ اپنی ذات اور جملہ احکام کی نفی نہیں کرتے جملہ حکام کی نفی نہیں کرتے شرے جی دیکھیے ایک مثال میں تو آپ مخلص ہیں مثال دیکھ لی بھائی لا سلا علی ملم یا فرا وفات کتاب اب آپ کے یہاں اس کا ترجمہ کیا ہے کہ جو سو وفاتح نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی دیکھیں ہمارے بچے نے بھی یہ فتوا دے دی ہے ٹھیک ہے اس کی نماز نہیں ہوتی اب یہ تو آپ کے ہاں ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کیا یہ اب نفی یہاں پہ کس چیز کی ہوئی ہے سلاح سلا سلا سلا تو یہ افعال منفیہ جو کہا ہے نا ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس سے مراد یہ ہے یہ عمل جو ہے کون سا عمل <تصفح> نماز کا عمل نماز کا عمل جو ہے اس کی یہاں پہ منفی ہوئی ہے یہ نفی جو ہے یہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کہیں کہ اس نے نماز پڑھی نہیں ہے کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں پڑھی تو ہے اس کا مطلب یہ ہے ایک ہوتی ہے الحقیقہ الواقعہ اس کی نفی تو کوئی بھی نہیں کرے گا ایک ہے الحقیقہ اشرعیا ایک ہے الحقیقہ اشرعیہ یہ نفی کسی کی ہو رہی ہے یعنی کہ شری نماز اس نے نہیں پڑھی شری لحاظ اس کی نماز نہیں ہوئی شری لحاظ سے اس کی نماز نہیں ہوئی اور کچھ علماء کا نام کیا کہیں گے کہ لا صلاح کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز مکمل نہیں ہوئی ثواب میں کمی ہوگی ہو گئی ہے ثواب میں کمی ہوگئی اب ان کا فتوا آپ کے فتوے کی اتنا سخت نہیں ہوگا کیونکہ ان کا اصول یہ ہے کہ افعال منفیہ اپنی ذات اور جملہ احکام کی نفی نہیں کرتے یعنی کہ بالکل یہ نفی نہیں ہوتی کہ ہوئی نہیں ہے بالکل ہاں نا <تصفح> ناقص ہے بس ثواب میں <تصفح> کمی کہہ رہے ہیں آپ کچھ کہہ رہے ہیں ایسے ہی دیکھیں لا نکاح الا بھی ولی کہ ولی کے بغیر لڑکی کا نکاح نکاح نہیں ہے اب آپ یہاں تو یہ ہے کہ نکاح ہوا ہی نہیں ہے گویا کہ ذرا شروع ہو گیا ہے ٹھیک ہے جبکہ کچھ علماء کنام ایسے ہیں جو کہیں گے کہ نکاح ہو گیا ہے لیکن جو شریعت میں اس کی محبوب شکل تھی افضل شکل تھی وہ نہیں ہوئی بہتر کیا تھا کہ بلی بھی ساتھ ہوتا یہ کامل ترین نکاح تھا اب ناقص قسم کا نکاح ہو گیا ہے جس سے کام چلے گا سب کچھ ٹھیک ہے لیکن وہ افضل جو ہے وہ کام نہیں ہے تو یہ ہے کہ کچھ علماء کرام کا جب جن کا یہ اصول ہوگا وہ ان دو حدیثوں کے اوپر عمل نہیں کریں گے انہیں ترک کر دیں گے تو آپ انہیں ملامت نہیں کر سکتے لیکن آپ خود کس کے اوپر عمل کریں گے حدیث پر صحیح آپ حدیث پہ عمل کریں گے ان سب مثالوں میں یاد رکھیے گا صرف ہم ابنت احمیہ رحمہ اللہ اس کتاب میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ اعمہ کرام جنہوں نے احادیث کو ترک کیا آپ انہیں ملامت نہ کریں وہ یہ نہیں کہنا چاہتے کہ آپ ان کے پیچھے جل پڑیں جہاں جہاں پہ کسی عالم دین نے غلطی کی ہے وہاں وہاں پہ آپ کہیں دی اپنے تہمی نے ان کی صفائیاں دی ہیں تو اس لیے یہ ہم ان کے پیچھے چلیں گے نہیں میرے بھائی یہ تو غلط ہے بالکل غلط ہے جیسا کہ آگے آئے گا یہ تو مسئلہ صرف اتنا ہے کہ ان کو آپ برا بنانا کہیں بس یہ بات ہے ان کے لیے دعا کریں نکاح کے نام پر غیر شادی شدہ لوگ بہت خوش ہو گئے ماشاء اللہ کا <تسجيل> اللہ تعالی اللہ تعالیٰ سب کا ایمان مکمل فرمائے جی جی جی, جی؟, جی؟ <تسجيل> <تسجيل> یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھیے لا نکاح الا ولی صرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لومائی کرام نے کہا ہے کہ ولی کے بغیر نکاح ہو جائے گا ان سے یہ غلطی ہوئی ہے ہم بتا رہے ہیں غلطی کیوں ہوئی ہے اور اب آپ انہیں برا بلانا کہیں صرف یہ آپ سے کہنا چاہ رہے ہیں آپ نے اس بات پہ عمل کرنا ہے جو حدیث میں آئی ہے نہیں نہیں غل غلط غلطی بتائی جائے گی امام nee, nee, صاحب کے نام کی ضرورت کیا اسی امام کا غلطی بتائی جائے گی بھائی بلی کے بغیر نکاح نہیں کرنا چاہیے یہ نکاح غلط ہے یہ زنا کے مترادف ہے یہ عام طور پہ کہا جائے گا لیکن جب ایک شادی شدہ جوڑا آپ کے سامنے آ جائے جو یہ سمتے تھے ان کے ہاں یہ تھا انہیں فتوا یہ دیا گیا تھا کہ بلی کے بغیر نکاح ہو جاتا ہے انہیں پتا ہی نہیں تھا کہ کوئی ایسی بھی کوئی حدیث ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے تو وہ تو معذور ہے اگر کر لیں تو ٹھیک ہے ورنہ ان کا وہ نکاح درست مانا جائے گا آپ دیکھیے آپ دیکھیے یہ ان کی بات کر رہا ہوں جو یہ سمجھتے تھے کہ نکاح درست ہے آپ دیکھیے مکہ والے جو لوگ تھے جن کے اسلام آنے سے پہلے نکاح ہوئے تھے کیا اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نے ان کے دوبارہ نکاح پڑھائے ان کے وہ نکاح مانے گئے کیونکہ اس زمانے میں وہ اس نکاح کو درست سمجھتے تھے لیکن اگر کوئی ایسے میاں بیوی بی ہیں جن کو مسئلہ معلوم اچھی طرح کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا پھر انہوں نے نکاح کیا ہے تو ان کو چاہیے کہ یہ دوبارہ نکاح کریں بلکہ پہلے اس سے الگ ہو جائے اور وہ عزت گزرنے دیں وغیرہ وغیرہ اس کے بعد یہ نکاح کریں گے ان کے لیے ہوگا وہ کہتے ہیں کہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ اس کی نماز نہیں ہے جو سرف آتح نہ پڑے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز مکمل نہیں ہے ہو گئی ہے نماز نماز درست ہے اس کی لیکن ثواب پورا نہیں ملے گا لا نفی جنس لا نفیر جنسی لا اللہ لی اگر آپ نے یہ لکھنا ہے تو لکھنے لکھا ہوا ہے نفی کار جنس ہے کہ کوئی بھی نماز نہیں ہے کوئی بھی نماز نہیں ہے یعنی کہ کون سی نماز سر کے جہری ہاں لا فلا کوئی بھی نماز نہیں ہے من میں بھی عموم ہے اور لا سرات میں بھی, بھی آپ دیکھیں کہ کوئی بھی انواد نہیں ہے مثال سے جی اللہ میں جی بھی یہی آئے گا کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے اور شیخ مثال دینا چاہ شیخ یہ مثال آپ خود ہی سمجھائیے ذرا بتائیے جی, <coughs> جی <coughs> بات ہے <coughs> شیخ سمجھا دیتے آج کل جو ہے جو <coughs> طلبہ کو پڑھا رہا ہوں عربی لینگویج اس میں ایک منصوبات میں کہ لا نفی جن سے اس میں منصوبہ ہوتا ہے تو اس کی مثال میں جیسے یہ مثال ہے اس میں کتاب میں نہیں لیکن یہ مثال اس حدیث کو سمجھنے کے لیے بہت اچھی ہے لا حضولہ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ گھر میں کوئی بھی آدمی ہے؟ اگر کسی نے کھڑکھٹایا باہر سے دروازہ گھر سے آواز آئی لا باجلاف داری کوئی آدمی گھر میں نہیں ہے تو کیا مطلب اس سے یہ سمجھا جائے گا کوئی ہے کوئی اس جنس کی نفی کرتی اسی طرح سے سلاد ہے لا سلاتا کوئی بھی نماز نہیں جب وہ منفرد کی ہو یا کیا کہتے ہیں امام کی ہو یا کسی کے ہو مقتدی کی ہو کسی کی نماز نہیں ہوگی یہ موقع میں چین کس نے پڑھا تھا انسر اللہ بھائی پڑھیے دوبارہ افعال منفیہ افعال منفیہ اپنی ذات اور احکام کی نفی نہیں کرتے جی پہ آگے ساتے میں مقتض مختصا جی ہاں مقتضہ میں ہوتا اسی لیے مزرمات مزمرات و معانی میں عموم کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا وہ علاوہ ازیں دیگر اصول و ضوابط بس جی جی سزا تو ٹھیک ہے صحیح نہیں ہے اچھا بہا جو نا پرنار کے لیے پرنٹ ہی ایک چھوٹی والی کرسی دے دیجیے اس کو ہٹا لیجیے لے کر کیا ہے ہم سے دقت پہ دکان ہاں جی یہ تیسرا دیکھیے رکھیے ذرا ان اللہ وابا الخطا و نسان بے شک اللہ تعالیٰ نے وضع عن امتی الخط النسیان میری امت سے خطا اور نسیان اٹھا لی ہے خطا غلطی کو کہتے ہیں نسیان بھولنے کو کہتے ہیں یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے بھول چوک جو ہے وہ اٹھا لی ہے اس کا کیا مطلب ہے ایک آدمی حالت حرام میں ہے اور اس نے اپنے سر پہ چادر لے لی بھول کر لے لی اب اس کا کیا حکم ہے آپ سے فتوا پوچھا جائے تو آپ کیا فتوا دیں گے فتوا دیں اب اس کے اوپر کیا ہے اب یہ بتائیے کچھ بھی, بھی نہیں ہے اور اس کے اوپر کیا نہیں ہے گناہ نہیں ہے کہ فدیہ نہیں ہے دیکھا اختلاف ہو گیا نا آپ میں یہی اختلاف میں سننا چاہ رہا تھا اختلاف ہو گیا نا آپ میں کچھ لوگوں نے کہا دونوں چیزیں نہیں ہیں اور کچھ نے کہا گناہ نہیں ہے فضیا پڑے گا ٹھیک ہے اب اب آئیے یہ اصل میں اللہ تعالی نے امت سے اٹھا لی ہے بھول اب اگر آپ اس کو ایسے ہی لیں تو ایسے نہیں ہو سکتا اس میں آپ کو کوئی چیز مقدر ماننی ہے پشیدہ ماننی ہے ایسے نہیں چلے گا یہ آپ لوگ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے تو یہ کیسے نبی سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے میری امت سے بھول اٹھا لی ہے بول ہوتی ہے لیکن بولیے ہاں بھول کے اوپر پکڑ دیکھا نا لفظ بولا نا لا اس کا مطلب ہے یہاں پہ کوئی چیز مقدر ہے کوئی پشیدہ ہے جو چیز کوئی مقدر یہاں پہ نکالنا پڑے گا کوئی مزمر یہاں پہ نکالنا پڑے گا مقدر مجمر کا مطلب ہوتا ہے پوچیدہ کوئی لفظ نکالنا پڑے گا جو ضروری ہے کئی جو گمراہ فرقے ہیں وہ قرآن پاک میں ایسے پوشیدہ لفت نکالتے ہیں گمراہ کرنے کے لیے بس اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وک اللہ اللہ تکلیما اللہ نے موسا علیہ السلام سے کلام کیا وہ نکال لیں گے اس کا مطلب ہے وکلامہ ہاں جی ہاں یہاں پوشیدہ کی بات کرنا چاہتا ہوں وکلامہ مالاک اللہ اللہ کے فرشتے نے موسا علیہ السلام سے کلام کیا خود اللہ نے نہیں کیا اس لیے وہ غلط ہے وہ میں نے آپ کو جو دورہ پہلے کروایا تھا اس میں یہ آیا تھا یہ قاعدہ کہ اس بغیر دلیل کے نکالنا پوشیدہ بغیر کوئی لفت کہہ دینا یہاں پہ لفظ پوشیدہ بغیر دلیل کے غلط ہے لیکن یہاں ہر کوئی نکالتا ہے یہاں ہر کوئی نکالے گا اس میں اختلاف ہی نہیں ہے کیونکہ اس کے بغیر کام نہیں چلے گا اور ایسی پوشیدہ چیزیں قرآن پاک میں آدھی میں بہت ہیں اور یہ کوئی ایب نہیں ہے خوبی کی بات ہے اتنی لمبی بسر میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کا نام کیا ہے آپ کہتے ہیں میرا نام محمد احمد ہے آپ کو کوئی اچھا نہیں سمجھا جائے گا اتنی لمبی بات کر رہا ہے تو یہ کہو محمد احمد جب سوال میں آ گیا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے تو یہ کئی پوشیدہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ خوبی ہیں اور وہ سب کو معلوم ہوتی ہیں وہاں اختلاف نہیں ہوتا تو یہاں سب کو پتا ہے کہ کوئی چیز مقدر ہے اب وہ کیا مقدر ہے کہ اللہ نے میری امت سے کیا غلطی اٹھا لی بھول اٹھا لی جب دونوں چیزیں امت میں موجود ہیں لوگ غلطیاں بھی کرتے ہیں بھولتے بھی ہیں اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے جو چیزیں اٹھائی ہے وہ اور ہے وہ کیا ہے کیا گناہ اٹھا لیا ہے غلطی کے اوپر گناہ نہیں ملے گا یا جو شریح حکم ہے وہ اٹھا لیا ہے اس کے کو اوپر کوئی فدیہ نہیں پڑے گا کوئی جرمانہ نہیں پڑے گا کیا اٹھا لیا ہے حکم تو اب دیکھیے اب اصول یہ ہے عام طور پہ کہ جو بھی مقدر ضروری ہے وہ مانا جائے گا جو بھی مقدر ضروری ہے وہ کیا کیے جائے گا وہ مانا جائے گا اور کچھ علماء گے کہتے ہیں نہیں اس میں عموم نہیں ہوتا ایک چیز ہوگی یا آپ کہیں کہ اللہ نے گنا اٹھا لیا ہے اور یا اٹھا, آپ یہ کہیں کہ اللہ نے حکم اٹھا لیا ہے جبکہ صحیح اصول کیا ہے جو بھی ضروری ہے وہ مقدر مانا جائے گا اور مقدر کی ایک اور مثال لینے آپ جو ضروری ہے جس کو سب سمجھتے ہیں اور وہ قرآن پاک کی خوبی ہے ایب نہیں ہے مثلاً متعلق مہاتکم تم پہ تمہاری مائیں کیا ہیں بولیے ذرا تو پھر تمہاری مائیں کیا ہیں حرام ہے کیا ہاتھ نہیں بتا سکتے آپ ہاں نکاح حرام ہے ان سے تعلقات قائم کرنا وہ حرام ہے تو یہ چیزیں مقدر ہیں اور سب کو معلوم ہے ٹھیک ہے نا یہ مثال ویسے دینا چاہ رہا تھا اس کی تاکہ کہ آپ کو پتا چلے کہ مقدر یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں ایسے ہی حرمت کے مل کھانا حرام ہے ٹھیک ہے ایسے یہاں پہ اب صحیح بات یہ ہے کہ یہاں پہ دونوں چیزیں گنا بھی اور حکم بھی اللہ نے اٹھا لیا ہے کیا اٹھا لیا امر سے گلتی کا بھول کا جو گنا ہے گنا بھی نہیں ملے گا اس کے اوپر اور اس کا کوئی حکم بھی آپ کے اوپر نہیں لگے گا غلطی سے اگر آپ نے سر پہ کپڑا لے لیا ہے تو نہ آپ کے اوپر فدیا ہے نہ گنا ہے اور ایسے ہی اگر آپ نے کوئی بال یعنی کہ آپ نے کھینچ لیا ایسے ہی اب بھول میں ہوں تو نہ آپ کے اوپر گناہ ہے اور نہ آپ کے اوپر کوئی فدیہ ہے دونوں چیزیں نہیں ہیں اور ایک صورت یہ ہے کہ آپ نے جان بوجھ کر سر کے اوپر ٹوپی لے لی بس میں اے چلا ہوا تھا اور آپ سمجھ رہے تھے میں بیمار ہو جاؤں گا آپ کو پتہ بھی ہے کہ بھی حالت احرام میں سر پہ سر کو ڈھانکنا نہیں لیکن آپ نے ڈھانک لیا لیکن آپ کی مجبوری تھی اب کیا حکم ہوگا فدیہ ہوگا لیکن گناہ نہیں ہوگا تو لیکن یہاں پہ کیا ہے دونوں چیزیں ٹھیک ہے وہ خاتا نہیں ہے وہ جان بوجھ کے ہے وہ اور حدیث ہوگی اس میں کاپل وہ کاپل اجلا والی حدیث آ جائے گی کہ سوچ سمجھ کر کیا ہے لیکن مجبوری میں کیا ہے یہ فرق ہے تو یہ اب دیکھیے ان امام صاحب نے جنہوں نے کہیں پہ حدیث نہیں لی ان کا کیا ہے وہ سمجھتے ہیں مقتضا میں عموم اب کئی امام جو ہوں گے ان کا یہ فتویٰ ہوگا ان کا یہ فتویٰ ہوگا کہ جس نے کپڑا سر پہ لے لیا ہے اس کے اوپر گناہ تو نہیں ہے لیکن فجیا اسے دینا پڑے گا تو اب ہم کیا کہیں گے ان کے بارے میں پڑھیے کون پڑھ رہا تھا ان کی ہاں کہ مقتضا میں عموم بولیے نہیں ہوتا نہیں ہوتا ہاں جی دعویت لازم دعویت لازم مقتضا یہ ضوابط ہے ہاں جواب کے ساتھ جی جی ہے یہ جواب کے ساتھ ہے جی صحیح لازم صحیح لازم جی اس جی لیے جی مزرمات مضمرات مزمرات و معانی میں عموم کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا و علاوہ عظیم دیگر اصول و ضوابط ہاں اصول و ضوابط اچھا اس کے بعد یہ جو عبارت ہے یہ مجھے شیخ مختار حافظہ اللہ نے کہا تھا کہ کچھ چیزیں ہزف کر دی جائیں تو یہ عبارت جو اس کے بعد کی ہے یہ شیخ نے تو نہیں کہی لیکن میں نے اس کے اوپر غور کیا کہ اس میں کافی ٹائم لگنا تھا اور کافی اس کا اتنا فائدہ نہیں تھا تو یہ اس لیے میں نے یہ حزف کر دیا اس کے بعد ہم منتقل ہوں گے ترکی حدیث کا آٹھواں سباب اس کی طرف جی یہ ہمارے مسلم ہے کون سا یہ نہیں یہ ان کے ہیں بھائی جنہوں نے حدیث کو تر کیا ہے ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ مقتضا میں عموم ہوگا جی ہاں ہمارے تو مقتضا میں عموم ہوگا نا جی مجھے امید ہے کہ آئندہ راستہ کرنے ٹائم ہے تو پہلے کیوں بنا اہندا اس باب میں اتنا ٹائم نہیں لگے گا اس باب میں بس زیادہ ٹائم لگا ہے اہم اس باب میں انشاءاللہ اتنا ٹائم نہیں لگے گا سرنگ پڑھیں سر یہ انتظام مسئلہ آپ کے جلدی آ جائیں